مولانا مختار موردین کو حضرت اللّامہ طایب مختلف و موضوع دا دا ام بی تری سی دی دا پارا زمنگ دکان پر تیز سی اشاعتی توحید سنت کیسٹ اینڈ سی ڈیز مارک دکان نمبر تیئیس عبدالرحمان لازا نژ مین چوک جہانگیرا روڈ سوادی پراپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک امین ال اللہم صل صلی سیدنا و مولانا محمد و مولانا محمد و بارک و سلیم سما سلئی انتہائی قابل احترام اور سامعین گرامی قدر میرے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ مجھے اپنے مادر علمی دار العلوم تعلیم القرآن کے سٹیج سے آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع نصیب ہوا ہے جمعیت اشاعت توحید وسنہ در اصل ان بکھرے ہوئے موتوں کے ایک لڑی میں پروئے جانے کا نام ہے جن موتوں کو ضلع میاں والی کے ایک پسماندہ قصبہ و بچرا میں قدوت الصالکین امام الموحدین رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کے خوشا چینی کا اور فیض حاصل کرنے کا موقع ملا تھا ہزاروں کی تعداد میں دنیا کے کونے کونے سے افغانستان ترکی انڈونیشیا بنگال برما روس یہاں کے طلبا اور علماء وہاں بچرا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ سے فیض لینے کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے پہنچے ان میں بڑے بڑے لوگ تھے استاد اپنے شاگردوں کی صلاحیت سے واقف ہوتا ہے استاد کو پتا ہوتا ہے کہ میرا شاگرد کتنے پانی میں ہے چنانچہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے کئی اپنے شاگردوں کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ میرے تمام شاگردوں میں اگر کوئی شاگرد میری جگہ سنبھالے گا تو وہ غلام اللہ خان ہوگا رحمت اللہ علیہ مولانا حسین علی <تصفح> وہ کیا تھے ان کا علمی مقام کیا تھا میں اس طرف نہیں جانا چاہتا میں دراصل ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں اس کا آواز گھٹا یار کی ضرورت اتنی آواز دیں؟ کم کر دیں آواز قرآن کی تفسیر کے فن میں وہ کیا امتیازی اور انفرادی مقام رکھتے ہیں اسے رہنے دیجیے قرآن کی تمام صورتوں کو آپس میں مربوط کرنے کا جو انہیں فن ہے میں اس پر روشنی نہیں ڈالنا چاہتا قرآن کی چھ ہزار سے زائد آیات کو ایک دوسرے سے پیوست کرنے کا جو علم اللہ نے انہیں عطا کیا اسے بھی رہنے دیجئے علماء دیوبند ان کے متعلق کیا خیالات رکھتے ہیں مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ان کے سینے میں اور ان کے دل میں اور ان کے دماغ میں مولانا حسین علی کی کتنی وقت اور کتنی عظمت ہے اسے رہنے دیجئے وہ انہیں کیا سمجھتے ہیں یہ جس اسٹیج پہ میں کھڑا ہوں اس کے بانی مولانا غلام اللہ خان کہیے رحمت اللہ علیہ علی. آپ کے تو وہ بہت بڑے موسم ہیں رحمت اللہ. رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں دورہ حدیث کرنے کے لیے حضرت کشمیری کی خدمت میں جانا چاہتا تھا میں نے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ مجھے ایک چٹ لکھ دیں تارفی تاکہ مجھ پر وہ خصوصی نظر شفقت کرے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے ایک معمولی سے کاغذ پہ پکڑا اور حضرت کشمیری کی خدمت میں لکھا کہ یہ میرا خاص شاگرد ہے آپ کی خدمت میں آ رہا ہے اس پر توجہ دیجئے حضرت شیخ القران کہتے ہیں میں پہنچا تو حضرت کشمیری بیمار تھے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں تھی میں نے وہاں بچرا کا نام لیا تو خادم کو کہا کہ اسے فوراً اندر بلاؤ میں جب اندر پہنچا تو لیتے ہوئے میں نے وہ چ اور خط جب ان کو پیش کیا اور انہوں نے جب یہ سنا کہ یہ مولانا حسین علی نے لکھا ہے تو خادم کو کہا تکیا لاؤ اور مجھے اٹھا کے بٹھا دو خادم نے اٹھا کے بٹھایا حضرت شیخ القران کہتے ہیں چت پڑھنے سے پہلے حضرت کشمیری نے اس کو چوما پھر آنکھوں سے لگا لیا حضرت کشمیری کے ذہن میں شخصیت کی کتنی بکت ہے حضرت علامہ بن نوری اس کو کیا سمجھتے ہیں علماء دیوبند اس کی کتنی قدر کرتے ہیں ان سب باتوں کو ایک دفعہ رہنے دیجئے میں کہتا ہوں کہ آج سے ایک صدی پہلے ایک صدی آج سے پہلے آپ چلے جائیں آج کا دور دیکھیں اور اس سے ایک صدی آپ پیچھے چلے جائیں جب وا بچرا کے علاقے میں مولانا حسین علی نے کام شروع کیا تھا مجھے آپ بتائیں راول پنڈی کے استرو دیوار میں بازاروں میں محلوں میں اور راول پنڈی کے گرد و نواہ میں توحید کا نام لینے والا شیخ القرآن سے پہلے کوئی تھا کیا یہاں علماء موجود نہیں تھے موجود تھے لیکن توحید کو پیغمبری رنگ میں بیان کرنا کون تھا جو توحید کو بیان کرتا تھا یا شرک کے خلاف جہاد کرنے والا کون تھا راول پنڈی میں گجرات میں حضرت سید انیت اللہ شاہ بخاری سے پہلے کون تھا جو توحید کا نام لینے والا تھا سرگودا میں میرے والد مرحوم سے پہلے کون تھا جو توحید کا نام لینے والا تھا قلعہ دیدار سنگھ میں حضرت مولانا کازی نور محمد سے پہلے کون تھا جو توحید کا نام لینے والا ہو آج جو شرک و بدعات کا زور ہے اور قبر پرستی کا آج جتنا زور ہے اتنی تبلیغ کے بعد اتنی محنت کے بعد اتنی مشقت کے بعد اتنے مدرسوں کے بعد اتنی مساجد کے بعد اتنی تعلیم کے بعد اتنے تدریس کے بعد آج سے ایک صدی پہلے کیا حالت ہوگی جب راول پنڈی کا یہ مرکز نہیں سرگودے کا وہ مرکز نہیں گجرات کا مرکز نہیں قلعے کا مرکز نہیں گجرا والے کا مرکز نہیں خوشاب کا مرکز نہیں میاں والی کا مرکز نہیں کوئی بندہ ساتھی نہیں کوئی بندہ حامی نہیں ہے مولانا حسین علی نے جب میاں والی میں جلسہ کروایا تھا کسی دکاندار نے سبزی اور گوشت نہیں دیا تھا تم وہابی ہو تم نبی کے گستاخ ہو تم نبی کو نہیں مانتے ہو ہم تمہیں سبزی نہیں دیں گے گوشت نہیں دیں گے سامان نہیں دیں گے شیخ القرآن سے جب ہم پڑھا کرتے تھے یہاں پنڈی میں حضرت شیخ جب سناتے تھے تو حضرت شیخ دھارے مار کے رو پڑتے تھے آخر ایک سکھ کی دکان پہ ہم پہنچے اور ہم نے کہا ہمارے مہمان آئے ہیں دیوبند سے دھابیل سے لکھنؤ سے بڑے بڑے علماء اور ہم نے ان کے لیے کھانا پکانا ہے سکھ کہنے لگا تم چادر بچھا دینا میں جلدی جلدی سبزی اس پہ ڈال دوں گا اور لپیٹ کے بھاگ جانا تاکہ کوئی دیکھے نہیں حالات یہ ہیں کہ کوئی سبزی دینے کے لیے تیار نہیں آج تو مواحدین کا زور ہے ان کے پاس مراکز ہیں ان کے پاس مدارس ہیں ان کے پاس مساجد ہیں لیکن وہ زمانہ ایک صدی پہلے جب کوئی مرکز نہیں کوئی مدرسہ نہیں کوئی قوت نہیں کوئی طاقت نہیں ملک کے کسی علاقے میں کوئی مرکز نہیں ہے اکیلا ہے حسین علی تن تنہا ایک آدمی ہے اور وہ جنگل میں بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس لاؤڈ سپیکر کوئی نہیں اس کے پاس مدرسہ کوئی نہیں مدرسے کی عمارت کوئی نہیں اس کے پاس وسائل کوئی نہیں اس کے پاس چندے کے وسائل کوئی نہیں ہے تنے تنہا ہے وہ آدمی اور شرک کو بدعات کا زور ہے گدیوں کا زور ہے سرگودا ڈویژن کے علاقے میں بڑی بڑی گدیاں اور بڑی بڑی پیر پرستی ہے ایسا علاقہ جہاں پیر اپنے آپ کو برہمن بن کے پجواتا تھا اپنے سجدے کرواتا ہے اپنے ہاتھوں کو بوسا دلواتا ہے حالات یہ ہیں کہ قبرے آباد ہیں اور مسجدیں وحران ہیں قبے سنگے مرمر سے آراستہ ہیں اور اللہ کے گھر کچی دیواروں کو ترس رہے ہیں اللہ کے گھر میں صف کوئی نہیں دری کوئی نہیں ہے اور بزرگوں کے مزاروں پر ریشمی گلاف ڈالے جاتے ہیں چادریں چڑھائی جاتی ہیں قبر پرستی عام ہے بدعات کا زور ہے شرک کا زور ہے عرس لگتی ہیں قوالیاں ہوتی ہیں شرکیہ جملے بولے جاتے ہیں جس زمانے میں شرک کا بڑا زور تھا میری باز توجہ سے آپ سنیں گے اور ممبر او محراب ممبر و محراب سے اس وقت کا غدار طبقہ جو تھا وہ بیان کرتا تھا قصے کہ اور کہانیاں بیان کرتا تھا موضوع روایتیں اور من گھڑت حدی سے بیان کی جاتی تھی بزرگوں کی جھوٹھی کرامتیں کہا جاتا تھا بارہ سال بیڑا غرق کر دیا پیرانے پیر نے اور بارہ سال کے بعد بیڑا داری کنارے داری لگا دیا پیرانے پیر نے اور دنیا سر دھنا کرتی تھی سبحان اللہ جی پیر ہوتا ہی وہ ہے جو لوگوں کے بیڑے غرق کرتا ہوں یہ پیری کی پہلی علامت ہے کہ وہ لوگوں کے بیڑے غرق کرتا ہے یہ ہے ولایت اور اس کا نام ہے پیری اس وقت ممبر و محراب سے بیان ہوتا تھا کہ گنج شکر پاک پتن والے جو تھے وہ بارہ سال کچے دھاگے دی تانتے وچھ الٹے لٹکے رہے اور لوگ کہتے تھے سبحان اللہ یہ ولایت کی دوسری قسم ہے کہ کنویں میں الٹا لٹکنا ولی وہ ہوتا ہے جو کنویں میں الٹا لٹکتا ہے کسی نے اس مولوی سے نہیں پوچھا حضرت بارہ سال وہ الٹے لٹکے رہے نمازہ کی تھے پڑیاں کسی نے نہیں پوچھا لکیر کے فقیر پبلک اور قوم اور سامعین اور مولوی جو جھوٹی روایت ہے اور جو جھوٹا قصہ ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے موضوع روایتیں دھڑا دھر سنائی جا رہی ہیں ممبر پہ بیان ہوتی ہے وارث شاہ کی ہیر اور سیف الملوک اور کہانیاں اور باو کی اشعار اور قصے اور کہانیاں بیان ہوتی ہیں قرآن کو پیٹھ دے دی گئی قرآن پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا گیا میں کہتا ہوں مولانا حسین علی کا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ قصے اور کہانیاں سننے والی قوم کا ذہن اللہ کے قرآن کی طرف موڑ دیا یہ سب سے بڑا کمال ہے مولانا حسین علی کا مولانا حسین علی نے کہا قصے سے کہانیاں چھوڑو قرآن پڑھو قرآن کیا کہتا ہے سناؤں آپ کو سمجھ جائیں گے آپ مولانا حسین علی نے کہا بارہ سال کے بیڑے غرق کرنا اور پھر بیڑے کنارے لگانا یہ قصے ہیں یہ کہانیاں ہیں یہ جھوٹ ہے نہ اس کا سر نہ اس کا پاؤں اس کو چھوڑ دو اس پر اعتماد نہ کرو اللہ کا قرآن پڑھو اللہ کا قرآن پڑھو اللہ کا قرآن پڑھو اگر کشتیوں کا کنارے لگانا اور کشتیوں کا ڈبونا اور کشتیوں کا بچانا یہ نبیوں اور ولیوں کے اختیار میں ہوتا وہ کشتی کبھی بھور میں نہ آتی جس میں زندہ پیغمبر موجود ہے کون ہے وہ کون ہے زندہ موجود ہے اور کشتی کس میں آ گئی بھر میں آ لوگوں نے کہا کوئی اپنے مالک سے بھاگ کے آیا ہے قرآن دازی کرو ایک بندے کو سمندر میں دریا میں ڈالنا ہے قرآن دازی کی گئی تو نام کس کا نکلا لوگوں نے کہا نہیں یار کتنا خوبصورت آدمی شکل تو دیکھو یار صورت تو دیکھیے اس کو نہ ڈالو یار پھر قرآن دازی کر دوبارہ قرآن دازی کی گئی دوبارہ نام نکل آیا حضرت یونس کا لوگ اچھے تھے جنہیں کہا نہیں کیسا خوبصورت آدمی دین دار آدمی محسوس ہوتا ہے اسے نہ ڈالو سے بارہ قرآن بازی کرو میں کہا کرتا ہوں شکر ہے تیس اس کشتی چ کو نہیں سب تے قورا انداز بھی نہیں سی کرنی تصویر کہنا جی یہ سارا فتور ہے ہی مولویاں دا اس نے چپ کے باہر چپ کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو بول دو سچ بول دو ڈیروں پہ بیٹھے ہو ہوٹلوں پہ جب بیٹھتے ہو بسوں میں جب سوار ہوتے ہو تو کوئی اکلا مولوی چکر جائے تو اس وقت تمہاری پپتیاں سننے والی ہوتی ہیں اس وقت نہیں کہتے ہو کہ مولویوں نے بیڑا گرد کر دیا ملک کا تباہی کے کنارے پہ ڈال دیا مولویوں نے ملک کو تعلیم یافتہ لوگ ہو پڑھا لکھا طبقہ کا ہے تحقیق کی دنیا ہے وہ آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا وہ زمانہ بیت گیا ہے اب تو بڑی ترقی کا دور ہے علمی زمانہ ہے تحقیق کی دنیا ہے جب سے پاکستان مارے وجود میں آیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس ملک کے پاکستان میں کوئی مولوی برسر اقتدار آیا نہیں بولتے ہو آیا قائد اعظم سے لے کر نواز شریف تک کوئی مولوی وزیر اعظم بنا ہے وزارت ازما رہی مسٹر کے پاس حکومت رہی کالج کے پڑے ہوئے طبقے کے پاس اقتدار رہا یونیورسٹیوں کے فاضلوں کے پاس مسٹر کے پاس اقتدار تیرے پاس ملک کا بیڑا میں نے ذرا کیا ہے مزہ نہیں آ گیا. اقتدار تیرا حکومت تیری ملک کو میں نے تباہ کیا پچاس سال اقتدار تیرے پاس رہا ہے پچاس سال اور ایک کالج اور یونیورسٹی کا پڑا ہوا سب کا پچاس سال سے اقتدار تیرے پاس ہے حکومت تیرے پاس ہے اختیار تیرے پاس ہے اور پچاس سال سے تو پاکستان کے مقصد سے غداری کر رہا ہے پاکستان کا مطلب کیا غداری کی اس طبقے نے ہم ہم تو تلواروں کے سائے میں رہیں گے ہمارے استاد شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ جتنی دیر اس دنیا میں زندہ رہے ہمیشہ حکومت کے زیر احتاب رہے ایوب حکومت کے زیر اتاب نہیں رہے یا, یا خان کے زیر اتاب نہیں رہے بھٹو نے اس مسجد میں اور اس مدرسے میں کیا کچھ نہیں کیا تھا کیا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کے قتل کی تدبیریں اس کابینہ میں نہیں ہوئی انہیں قتل کر دیا جائے کیا یہ بات عدالتوں میں کاغذات میں فائلوں میں یہ درج نہیں ہو چکی کیا سرکاری افیسر یہ بیان نہیں دے چکے کہ ہماری ڈپٹی لگائی گئی تھی کہ غلام اللہ خان کو قتل کر دو جب بتوں کا کیس چل رہا تھا اس وقت یہ بات زیر بحث عدالت میں نہیں آئی اخباروں نے نہیں لکھا زیر اتاب رہا ہے عالم یہاں آج بھی علماء زیر ہیں ہیں یا نہیں کہاں یاد آیا انور صابری دیوبند کا ایک بہت بڑا عالم ابھی پاکستان نہیں بنا تھا ابھی پاکستان کی تجویزیں تھیں لے کے رہیں گے پاکستان بن کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ ہم اسلام نافذ کریں گے اور نظام میں مستعفی ہم لائیں گے اور محمد عربی کا نظام ہوگا اور وہ کہتے تھے جو بندہ اپنے وجود پر اسلام نافذ نہیں کر سکتا وہ ملک میں بھی اسلام نافذ ہو بھولے جا رہے ہو بھولے جا رہے ہو گلت رستے پہ جا رہے ہو کوئی اسلام بھی اسلام نہیں آئے گا لیکن ادھر سے زور تھا انور سابری نے ایک جملہ کہا تھا اس وقت جب پاکستان نہیں بنا اس کو آج کے معاشرے پہ فٹ کر کے دیکھو انور سابری نے کہا تھا پاکستان میں کیا کچھ ہوگا سرتا پا سب دھوکا ہوگا پاکستان میں کیا کچھ ہوگا سرتا پا سب دھوکا ہوگا گردش میں پیمانے ہوں گردش میں مہانے ہوں گے رنگ برنگ پیمانے ہوں گے یہ جو افیسروں کے کلب ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے رنگ برنگ میکانے ہوں گے گردش میں پیمانے ہوں گے اور رندوں کی شمشیر کے نیچے مذہب کے دیوانے ہوں رندوں کی شمشیر کے نیچے مذہب کے دیوانے ہوں آج ایک عالم ایک خطیب اور ایک امام تھانے دار کے سامنے جا کے کھڑا ہوتا ہے حضرت میں نے اپنی مسیحت کی درست دیوان دی اجازت ہے کھڑا ہوتا ہے وہ اجازت لیتا ہے وہ تھانے دار سے جاؤ ہندوستان میں جاؤ پورے ہندوستان میں جلسے کی اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں مسلمانوں کو جاؤ پتہ کرو اگر ہندوستان سے کوئی آدمی آئے اور جاؤ پتہ کرو پورے ہندوستان میں پورے ہندوستان میں مسجدوں اور دینی مدرسوں کی بجلی حکومت کی طرف سے مفت فراہم ہوتی ہے جاؤ پتہ کرو ہندوستان سے کوئی آدمی آئے تو اسے پوچھ مسجد کا کوئی بل نہیں کسی دینی ادارے سے کوئی بل نہیں لیا جاتا اقتدار تیرے پاس اور ہمیشہ تم نے دھوکہ دیا ہم خلافت راشدہ کا نظام لائیں گے ہم نظام اسلام لے آئیں گے ہم شریعت لے کے آ رہے ہیں اور جب برسر اقتدار آ جاتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں شریعت لے کے آؤ تو کہتے ہیں اسلامی مشاورتی کونسل بنا دی ہے وہ نظام شری قوانین کو موجودہ تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کی کوششیں کریں وہ کوششیں کرتے کرتے حکومت ہی ختم ہو ہے اتو بی بی آ جانا بی بی اسلامی مشاورتی کونسل اپنی بناتی ہے اس اپنے مولبی انہوں نوازنا ہوں گا وہ اپنی مشاورتی کونسل بناتی ہے یہ چکر چلا رکھا ہے چکر اسلامی قانون کو موجودہ تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش رو. میں کہا کرتا ہوں اس کی مثال تو یہ ہوئی کہ ایک آدمی ٹوپی سلواتا ہے ٹوپی چھوٹی سل جاتی ہے چھوٹی ہے ٹوپی اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ ٹوپی کھلواؤ اس کو بڑی کرواؤ سر کے مطابق کرواؤ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ٹوپی چھوٹی رہنے دو تھوڑا جا سر چھوٹا کرواؤں کون سا طریقہ صحیح ہے اور جو سر چھوٹا کروایا وہ کون ہے ایام کو بے وسو سو اسلامی قانون کو موجودہ تقاضوں کے مطابق ڈھالتے ہو نہیں اسلامی قوانین کو موجودہ تقاضوں کے مطابق نہیں ڈھالنا اپنے آپ کو اسلامی قانونوں کے مطابق ڈھالنا ہے اپنے آپ کو ڈھالو ٹوپی سر کے مطابق بناؤ سر کو کھوجنے کی کوشش نہ کرو پچاس سال سے تم نے گداری کی تم نے کہا مولوی منگتا ہے تم نے کہا مولوی نکما ہے تم نے کہا یہ سرواریں اونچی کر کے پھرتے رہتے ہیں سر پہ پگڑیاں رومال پھٹے ہوئے کپڑے سو روٹیاں کھانے والے یہ معاشرے پہ پہنچے یہ کچھ نہیں ہے ہم ہیں سب کچھ یونیورسٹی اور کالجوں کے پڑے ہوئے تم نے پچاس سال سے اس ملک کے مقصد سے غداری کی اور جن کو تم حقیر سمجھتے تھے جن کو کہتے تھے یہ چٹائیوں پہ بیٹھنے والے پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے سلواریں ان کی آدھی پنلوں تک ہوتی ہیں سر پہ یہ پگڑیاں اور ٹوپیاں رکھتے ہیں وہ جب برسر اقتدار آیا ہے نا اس نے اسلامی مشاورتی کونسل کوئی نہیں بنائی وہ زمین فتح کرتا چلا گیا محمد کا نظام نافذ کرتا چلا گیا یہ تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے یہ تیری تعلیم اور میری تعلیم میں فرق ہے یہ تیرے مدرسے اور میرے مدرسے میں فرق ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھ تیرے کپڑے اچھے ہیں تیرا اندر اچھا نہیں اور ہمارے مدرسے سے پڑا ہوا طبقہ وہ برسر اقتدار آیا تمہیں کلنٹن کا ٹیلیفون آیا تو تم وزو کر کے سنتے ہو کہتے ہو پہلے وزو کر لوں پھر کلنٹن کا ٹیلی فون سنیں گے پھر ٹیلی فون سن کے کہتے ہو سر تھی سارے ماں پیو ہو اے ہی کریں گے جن تُھی کیا گے ہم تو تمہارے غلام ہیں تو سر سر کرتے نہیں سکتا تیرے پاس وسائل تیرے پاس اقتدار تیرے پاس پیسہ تیرا ملک قریب نہیں مظلوم نہیں اس کے باوجود کلنٹن کے نیچے دب جاتا ہے تو اور میرے مدرسوں سے پڑا ہوا میرے مدرسوں سے اٹھا ہوا مرنا عمر اس کو کلنٹن کہتا ہے میں تیرے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہوں اور ملا عمر کہتا ہے تیرے جیسے کتے سے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا یہ فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں ملہو دکھاتے را کس فرق کو تیرے کالے سے پڑا ہوا طبقہ کیا ہے اور دینی مدارس سے نکلنے والا طبقہ کیا ہے یہ خوددار یہ روکی سوکی ہے یہ روکی سوکی کھاتا ہے یہ روکی سوکی کھاتا ہے اپنی خود ہی نہیں بیچتا یہ خوددار طبقہ ہے بی بی سی کے نمائندے نے طالبان کے نمائندے سے پوچھا کہ تم اقوام متحدہ میں جاؤ گے تمہیں انگریزی نہیں آتی کیا کرو گے تو آگے سے ہی نہیں کہتا انگریزی سیکھنے کی کوشش کریں گے سیکھ لیں گے عربی سیکھیے تو انگریزی بھی سیکھ لیں گے نہ بی بی سی کا نمائندہ کہتا ہے تمہیں انگلش نہیں آتی اقوام متحدہ میں اور دوسرے ملکوں میں جاؤ گے کیا کرو گے تو طالبان کا نمائندہ کہتا ہے اقوام متحدہ والوں کو کہو وہ ہماری زبان سیکھنے کی کوشش کریں مزہ آیا نا مزہ ان کو کہا ہماری زبان سیکھنے کی کوشش کریں اس نے کہا اگر وہ تیری زبان نہ سیکھیں تو طالبان کے نمائندے نے کہا خسمن افان سانوی ایڈی ضرورت ہو؟ کوئی نہیں ان سے بات کرنے کی ہمیں بھی ضرورت کوئی نہیں ہم نے کوئی قرضہ لینا ہے ان سے افغانستان واحد ملاق ہے جو کسی کا مقروض نہیں جو کسی کا مقروض نہیں تم موجودہ تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے رہتے ہو وہ رات کو آیا اور صبح اس نے اعلان کیا میرے ملک میں ٹی وی اسٹیشن ختم کسی گھر میں ٹی وی نہیں چلے گا وہ رات کو آیا اس نے صبح کو اعلان کیا جو لڑکیاں اور جو عورتیں مردوں کے ساتھ دفتروں میں کام کرتی ہیں آج کے بعد وہ گھر سے باہر نہیں نکلیں گی ہر مہینے کی یکم تاریخ کو ان کی ترخواہ ملا عمر ان کے گھر پہنچائے گا باہر نہیں آئے گی اس لیے کہ شریعت کے خلاف مخلوط تعلیم پہ پابندی لگا اس نے پردے کو لازم قرار دیا اس نے کہا میرے ملک میں محمد کی سنت منڈوانے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی جو منڈوائے گا جیل سزا کتنی ہوگی داری پوری ہو جائے تو جیل سے باہر نکل دعا ہے بھائی طالبان اتنے آ جانا داڑی والے بولے نے میرا خیال ہے یہ یہ آپ کے پنڈی میں گزشتہ دنوں جو ایک ریلی نکلی یہ اسی کرد عمل تھا یہ جرکے ہوئے نے بچوں جرکے ہوئے نے تالبان سے جرکے ہوئے ہیں یہ لوگ حکومت والے بھی خطرہ خطرہ ہے خطرہ طالبان سے انشاءاللہ سرحد کے ایک ڈویژن میں اسی رمضان کی ستائیس تاریخ کو اسلامی نظام کا اعلان ہونے والا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ اب کسی سے رک نہیں سکتے توجہ کہ بریلیاں لوگ لا چی اے مردیاں تو ڈرن والی قوم ہے نہ سڑکیں لبڑوں بھی کوئی یہ جو ریلی کے نام پہ آپ نے باہر نکالے اور جن کو آپ نے کمانڈوز فرام کیے اصلے والے اور پرسوں یہ دیا کہ یہ ہماری جماعت کے کمانڈوز ہیں تم نے فرام کیے ابر سر اختتار تب کا ان بے بیچارے کول کمانڈوز کتوں آئے ان کا مذہب کیا ہے پیٹ پلیٹ سچیت اللہ اللہ خیر سلام ان کے پاس کیا ہے کیا ہے تمہارے پاس اور مردوں کی کمائی کھانے والی جنس اور بزرگوں کی ہڈیوں پر بیچ کھاتے ہو جو اسلاف کا مدفن تم ہو علامہ اقبال نے کہا تھا بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کا مدفن تم ہو ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے تم بزرگوں کی ہڈیاں بیچتی ہو غزوہ خندق میں جب امرب ابن عبد ود کو قتل کر دیا گیا مشرقین نے کہا اس کی لاش ہمارے حوالے کر دو اتنے پیسے لے لو تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پیسے لے لینے چاہیے اس مردار کو ہم نے کیا کرنا ہے واپس کرو اور اس سے اسلحہ خریدیں گے اس سے ہتھیار خریدیں گے ان سے پیسے لے لو نبی پاک نے فرمایا ہم مردوں کی ہڈیاں نہیں بیچا کرتے نہیں بیچتے ہم مردوں کی ہڈیاں ان کو سامنے لاؤ تم نے یہ مجاہد تارے ہیں مجاہد پھر ریلی کیا ہے یا رسول اللہ ریلی یا رسول اللہ ریلی میں نہ کیا ہے اے اللہ کے رسول ریلی ہمیں تو سمجھ نہیں ہے اے اللہ کے رسول جلوس ہو سبحان اللہ ساری قوم کو نام رکھنا نہیں آیا اور رسول سے کون مراد ہے عیسائیوں کو خوش کرنا چاہتے ہو رسول تو عیسا بھی ہیں رسول تو عزیر بھی ہیں رسول تو حضرت موسا بھی ہیں رسول تو حضرت ابراہیم بھی ہیں یا رسول اللہ سے مراد تمہاری کون سے رسول ہیں کیا مقصد ہے تمہارا نام لیتے ہوئے دل جلتا ہے تم نہیں کہہ سکتے ہو ہم کہہ سکتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ <تصفح> <تصفح> جو ریلی کے نام پہ آپ باہر لائے اور تم نے سرپرستی کی ان کی اور انہوں نے کام گلی گلی یا رسول اللہ کانفرنس سے کریں گے مجھے بتایا جائے نبی پاک کو حاضر ناظر سمجھ کے یا رسول اللہ کہنا یہ پاکستان کے لوگوں کا متفقہ مسلک ہے دوبندی اس کے قائل ہیں اہل حدیث اس کے قائل ہیں نہیں ہے قائل حکومت اس بات کو نوٹ کرے کہ فرقہ واریت ہم نہیں پھیلاتے فرقہ واریت خود حکومت پھیلاتی ہے تم نے پھیلایا یہ فرقہ واریت ان کو تم لائے ہو فرقہ واریت کے نام پر لائے ہو اور وہ یا رسول اللہ ریلی والے سارے مداری پیشاب کے جھاگ کی طرح بیٹھ گئے کہ نہیں بیٹھ گئے اندرون کہانا کہانی دسان نہیں پتہ بھی اندرو ہویا کی لیکن کہیں نام ملتا ہے ان کا یہ تالبان سے لڑ کے جو آپ ایک طبقے کو سڑکوں پہ لائے ہیں کہ یہ رکاوٹ بنیں گے ان کی کان کھول کے سنو طالبان افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا پاکستان میں کوئی کام نہیں ہے یہ جو قبروں کے پجاری ہیں ان کے لیے انشاءاللہ اللہ ہم ہی کافی ہیں انشاءاللہ ہم ہی کافی ہیں جب ہم راستے میں آئے جب ہم نے سڑکیں روکی پھر حکومت کو پتا چلے گا کہ یہاں صرف بریلوی نہیں بستے یہاں کوئی اور بھی بستے ہیں کوئی اور طبقہ بھی یہاں رہتا ہے یہ سب کچھ یا رسول اللہ ریلی کے نام پہ جو کیا گیا یہ تالبان سے ڈر کے کیا گیا خطرہ ہے طالبان سے کہ تالبان نہ آ جائیں تو میں کہہ دے رہا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو قرآن دازی کے ذریعے کشتی سے دریا میں ڈال دیں مسئلہ یوں بنا اگر اللہ کا پیغمبر کشتی میں بیٹھتا ہے تو کشتی ڈوبتی ہے اور اللہ کے پیغمبر کو کشتی سے باہر نکالو تو کشتی تیرتی ہے اللہ نے مسئلہ سمجھایا لوگوں کشتیوں کا دبانا اور کشتیوں کا کنارے لگانا یہ نبیوں ولیوں کے اختیار میں نہیں یہ میرے اختیار میں یہ میرے اختیار میں اگر یہ نبیوں ولیوں کے اختیار میں ہوتا وہ کشتی کبھی بھور میں نہ آتی جس کشتی میں زندہ پیغمبر موجود مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا سب سے بڑا کمال یہ ہے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے قصے اور کہانیاں سننے والی قوم کا ذہن جو ہے وہ کس طرف لگا دیا بولو کس طرف لگا دیا قرآن قرآن پڑھو قرآن پڑھاؤ پھر ان کے شاگردوں نے یہ مشن جاری رکھا یہ جس مرکز میں آپ بیٹھے ہیں جس زمانے میں میں نے یہاں پڑھا غالباً سن انیس سو بہتر تہتر کی بات ہے اس وقت ہم چھ سو طالب علم تھے چھ سو اور جب شیخ پڑھایا کرتے تھے خدا کی قسم یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ قرآن ابھی اتر رہا ہے کیا وہ انداز ہوتا تھا پینتیس ہزار پینتیس ہزار علماء کو مولانا غلام اللہ خان نے قرآن کی تفصیل پڑائی تیس ہزار علماء صرف ایک آدمی اور میں نے شاید آپ کو سنایا کہ روس کی ریاست کازکستان پنڈی والوں یہ جس مرکز میں بیٹھے ہو اور جس مرکز کی خدمت کرتے ہو اور جو مرکز تمہارے تعاون سے چلتا ہے ذرا اس کے سمراٹ دیکھو کازکستان ایک ریاست آزاد ہوئی جب تک وہ روس کے زیر تسلط تھے دین پڑھنا پڑھانا سننا سنانا لکھنا لکھانا منع آزاد ہوئے آزادی ملی تو کازکستان کے ایک عالم نے اپنی زبان میں قرآن کا ترجمہ بھی کیا تفسیر بھی لکھی کازکستانی زبان میں اس نے ترجمہ کیا تفسیر لکھی پاکستان کے علماء کا ایک وفد جب کازکستان گیا اور پوچھا اس عالم سے کہ تم نے یہ قرآن کا ترجمہ اور تفصیل لکھی ہے تم نے پڑھا کہاں ہے یہ علم قرآن کا کہاں سے حاصل کیا تو کازکستانی عالم کہتا ہے رابل پنڈی میں مولانا غلام اللہ خان کے پاس حاصل کیا تھا یہ فیض کہاں کہاں تک پہنچا کہاں کہاں تک پہنچا ایک مولانا حسین علی آئے انہوں نے شاگرد موتیوں کی طرح پورے ملک میں بکھیر دی اور پھر انہوں نے لوگوں کو قرآن سنانا شروع کیا قرآن کے مقصد سے آگاہی پیدا کی لوگوں کو بتایا قرآن کا مقصد کیا ہے ہے توجہ میں اس جگہ پہ آ ہوں جو میں بیان کرنا چاہتا تھا لوگوں کو بتایا قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دو عظیم نیمتے ایک قرآن اور ایک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ دو عظیم نعمتیں ہمیں ملیں اور ہم ان دو نیمتوں کی آمد کے مقصد کو نہ سمجھ سکیں نبی پاک کی آمد کا مقصد کیا تھا ہمیں کوئی پتہ نہیں قرآن کے نزول کا کیا مقصد ہے ہمیں اس کا کوئی علم نہیں توجہ کیجئے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں نبی کے آمد کا مقصد اس قوم نے کیا سمجھا نبی کیوں آئے تھے لوگوں نے سمجھا پیغمبر اس لیے آئے تھے کہ ہر سال بالا نبی کو قوم کا میلاد مناؤ نبی کی آمد کا مقصد ہے میلاد منوانا جھنڈیاں لگانا سطح سجانا جلوس نکالنا خوشی کا اظہار کرنا یہ مقصد تھا نبی پاک کے آنے کا اور مولوی نے بازاروں میں آ کے یہ صنعت دی لوگوں کو آج جس نے جھنڈیاں زیادہ لگائی ہیں نبی اس پر بہت راضی ہو گیا کہتا ہے کہ نہیں کہتا بولو کہتا ہے کہ نہیں کہتا آج نبی اس پر زیادہ راضی ہو گیا مصنوئی پہاڑیاں بناؤ دکانیں سجاؤ حکومت نے سرپرستی کی میلاد کی کیوں ایک کم ذرا سوکھ کھائی یہ کام آسان تھا اس میں تاجر بھی خوش مزدور بھی خوش حکمران بھی خوش طالب علم بھی خوش دس روپے کی جھنڈیاں لگاؤ نبی راضی رات کو دکان سجاؤ پیغمبر راضی نبی کے آنے کا مقصد کیا سمجھا بارہ نبی ال کو نبی پاک کا میلاد مناؤ پیدائش کا دن مناؤ میرا سوال آپ سے یہ ہے کیا نبی پاک دنیا میں اس لیے تشریف لائے تھے اور آپ نے مسائب اس لیے برداشت کیے تھے کہ لوگوں سے منوانا چاہتے تھے لوگوں مانو میں بالا نبی اول کو پیدا ہوا ہوں یہی منوانا چاہتے تھے میں عبداللہ کا بیٹا ہوں میں آمنا کا لخت جگر ہوں میں نے حلیمہ کا دودھ پیا ہے میں قریشی ہوں میں مکے میں پیدا ہوا ہوں فلا محلے میں پیدا ہوا ہوں مانو میں پیدا ہوا میرا میلاد مناؤ اگر نبی پاک نے محنت کی اپنا میلاد بنانے کے لیے اگر نبی پاک نے پتھر کھائے اپنی پیدائش بنوانے کے لیے اگر نبی پاک نے ہجرت کی اپنا میلاد بنوانے کے لیے اگر ملاز کپتے ہوئے کولوں پر لیٹا نبوت کا میلاد بنوانے کے لیے تم بھی شوق سے میلاد بناؤ ہم تمہیں نہیں روکتے لیکن اگر نبی پاک نے اور صحابہ نے مسائب اور دکھ اٹھائے تھے نبی پاک کا میلاد منوانے کے لیے نہیں محمد کی سیرت منوانے کے لیے نبی پاک کی سیرت منوانے کے لیے کہ اپنی زندگیاں اس طرح گزارو جس طرح نبی پاک ہو کہتے ہیں لقد کا نقم فی رسول اللہ اس وت اتی اللہ و اطیل رسول کل ان کم تم تو ہبون اللہ فتبی ترک تو فی کتاب اللہ بس یہ ساری نبی پاک کی حدیثیں علیکم کمبے سنتی و سنت الراشدین میری سنت پر عمل کرو اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو نبی پاک کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں زندگی اس طرح گزارو جس طرح میں کہتا ہوں خوشی غمی اس طرح گزارو جس طرح میں کہتا ہوں مرن پرن اس طرح گزارو جس طرح میں کہتا ہوں جس طرح میں کہتا ہوں ایک کم چھوڑا جی اوکھا کیوں بھائی مواہدوں طالب علموں سے ہٹ کے جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں شہری مولانا غلام اللہ خان کی تقریریں سنی پھر مولانا قاضی احسان الحق رحمت اللہ علیہ کی تقریریں سنی راول پنڈی کے سچے پر بڑے بڑے علماء کی تقریریں سنی یہ جتنے مواہد بیٹھے ہوئے ہو طالب علموں سے ہٹ کے بتاؤ تم جو مواہد ہو تم اپنا مرن پرن شریعت کے مطابق گزارتے ہیں؟ بت تو بتتی رہ گئے پہلے تم اپنی بات کرو تم مرن پرن نبی پاک کی سنت کے مطابق گزارتے ہو نہیں گزارتے ہو اس وقت بڑے بڑے مواعد مرنے کے بعد کیجیے ہوتے بیٹھ یہ بھی پڑھتے بیٹھو میرے گیا یہ بھی چنے پڑتے ہیں یہ بھی کل کرتے ہیں یہ بھی کلوں میں شریک ہوتے ہیں چالیسویں میں شریک ہوتے ہیں ساتواں دسواں کرتے ہیں سارے مواہد دکھ ہے ہمیں اس بات کا میں نے سرگودہ میں یہاں تو حضرت شیخ بہت پہلے آئے میرے والد صاحب تو سن ستاون میں سربودے آئی ہمیں تو اکتالیس سال ہو گئے سرگودے میں نے پچھلے چار پانچ گمے اپنے مواہدوں کو اس بات پہ جھنجوڑا کہ ہم نے بڑی توحید تمہیں سنائی سنت بڑی تمہیں سنائی ہمیں کوئی نتیجہ بھی دکھاؤ سمرا دکھاؤ سمرا مواہد پکا مواحد مر جاتا ہے اس کا عزیز جنازہ ہوتا ہے وہ بھی اعلان کرتا ہے پرسوں جی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ مواہد ہے میں غلام اللہ خان کا مقتدی ہوں یہ سکھایا غلام اللہ خان نے اب لوگوں نے کل خانی کو مشرف با اسلام کر لیا ہے. قرآن خانی کل خانی کا نام کیا رکھ دیا یعنی شراب کی بوتل پہ روح افزا کا لیبل لگا کہ لیبل لگانے سے شراب بدل جائے گی کل خانی نہیں قرآن خانی سنا میت کے گھر میں اجتماع کر کے دوسرے دن یا تیسرے دن ساتویں دن یا دسویں دن یا چالیسویں دن مسجد کے گھر میں اجتماع کر کے اکٹھے ہو کر جس طرح گتھڑیوں کا پڑھنا بدت ہے اسی طرح قرآن کا پڑھنا بھی کیا ہے آگے تمہاری مرضی ایک بات میری سن لو نبی پاک نے فرمایا جو بندہ ایک بدت کرتا ہے نا ایک بدت وہ اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے گونے ہوئے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے اور جو بندہ ایک بدت کرتا ہے اللہ اس بندے کی چالیس سال کی مقبول شدہ عبادتیں ضائع کر دیتا تم دوستیاں نبھاتے ہو دین پیچھ پیچھے پھینک کے تم موبائل دوستیاں نبھاتے ہو ہمیں دکھ ہے موبائلوں کا مشرق کا جنازہ پڑھتے پوچھا جائے پھر جی گواہی جو آیا جی چاچا سی جی میرا نبی پاک کا چاچا نہیں تھی نبی پاک کا چاچا نہیں تھا ابو طالب پڑوسی منع کیا موحد، رب نے تمہیں منع کیا ہے ماکانبی آ منوشر قاتل کا جنازہ پڑھو بشرتے کے مسلمان ہو کلمہ پڑھتا ہو زانی کا جنازہ پڑھو مر گیا ہے شرابی مر گیا اس کا جنازہ بولو بولو صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے کتنی بڑی نحوست ہے صرف سمجھانے کے لیے گنا کر بیان کر رہا ہوں اب نہیں روکتی نہیں روکتی نہیں روکتی باپ کو قتل کیا باپ کی کھوپڑی اتاری قتل کر کے باپ کی کھوپڑی میں شراب پیتا ہے بیت اللہ سے اندر بیٹھ کر مر گیا شریعت جنازہ پڑھنے سے نہیں روکتی لیکن مشرق مر گیا تو شریعت کیسی ہے اس کا جنازہ نہیں پڑ ماتان علیہ ولین ہاں منو اینس تک فرول مشرقی کہنا کیا میں نہ کرے جمبی کسی نبی کو لائق نہیں کسی نبی کو مناسب نہیں اور مولو کو مناسب نہیں کہ وہ مشرق کا نماز جنازہ پڑے مناسب نہیں مولانا حسین علی نے جو ترجمہ کیا پنجابی میں وہ سناؤں ماکان علی نبی بلدین آمنو کسی نبی نو یہ گل ڈھک دی نہیں ڈک دی سمجھ دو کیسے نہ دو تو گزر گئی ہے سج دی سج اس کو ہماری میاں والی کی پنجابی میں کیا کہتے ہیں ڈھک اس پنجابی میں کیا کہتے ہیں سج سج کسی نبی نو یہ گال نہیں سجدی اور مومن کو بھی یہ بات نہیں سجدی این تک فیرو لل؟ اچھا یہ بتاؤ اللہ نے مشرق کا جنازہ پڑھنے سے روکا کیوں وجہ کیا کیوں روکا ہے مولا بول نے دے پڑوسی ہے دنیا میں رہنا ہے چچا ہے مامو ہے رشتے ہے زندگی گزارنی ہے مولا پڑھ لینے دے بخش بخش نہ بخش نہ بخش تیری مرضی ہے سادے تھے تیرا بہن نالا ہم نے زندگی گزار لی ہے اللہ نے فرمایا ہو میرے مواحد بندے تو میرا پیارا تو میرا دوست تو میرا محبوب تو میرا میں تیرا میں نے جب قرآن میں اعلان کیا کہ میں ہر کسی کو معاف کر دوں گا مشرق کو معاف نہیں کروں گا ان میں یشرف بلّہ فقد حرم اللہ علیہ جنجا و ماں واہ ہم نے جنت اس پہ کیا قرار دے دی اللہ فرماتے ہیں جس طرح سوئی کے سوراخ سے اونٹ داخل نہیں ہو سکتا مشرق بھی میری جنت میں نہیں آ سکتا نہیں آ سکتا اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں میں معاف نہیں کرنا میں نے معاف نہیں کرنا میں نے معاف نہیں کرنا میں نے مشرق کو معاف نہیں کرنا میں کہتا ہوں تو ہوا میرا پیارا تو ہوا میرا محبوب تو ہوا میرا دوست تو ہوا میرا محبوب بندہ میں کہتا ہوں معاف نہیں کرنا اور تو زمین پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے اور میرا پیارا مواحد بندہ تیری میری لڑائی سجدی نہیں تیری میرا تیرا میرا جھگڑا تیرا میرا جھگڑا چنگا نہیں لگتا تو وہی بات کہہ جو میں کہتا ہوں تو میری آواز کے ساتھ آواز ملا کہ مشرق کو معاف ہو نہیں یہاں معافی مانگے اس دنیا میں معافی مانگے اللہ فرماتے ہیں ستر سال شرک کر کے معافی مانگ لے اس طرح پاک کر دوں گا جس طرح آج ماں کے پیڑ سے باہر نکلو لیکن اگر بغیر توبہ کیے معاف مر گیا ان اللہ لا یغفر وہ یوشرا کبھی یگ پھر مع دوں نہ نبی پاک کی آمد کا مقصد کیا تھا کہ ان کی سیرت پہ کیا کیا رہا بولو عمل. اور قرآن کے نزول کا مقصد کیا تھا بتاؤ کیا ہے قرآن کے نزول کا مقصد بولو پنڈی والو بولو یہاں تو قرآن کے زمزمے گونجتے رہے یہاں تو قرآن کے نگمے گائے جاتے رہے یہاں تو قرآن پڑا جاتا رہا یہ مسجد کی در دیوار اور اس کی چھتیں اور اس کا فرش اور اس کا مہراب اس بات کی گواہی دے گا کہ مولانا غلام اللہ خان نے تمہیں بڑا قرآن سنا یاد ہے آپ کو کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ذرا بتانا تراویح ہوتی تھی اور جتنا قرآن کاری صاحب پڑھتے تھے اس کے بعد شیخ القرآن اس کی تفسیر بیان کرتا کیا منظر ہوا کرتا تھا مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے ایک مرتبہ چار تراویح کے بعد حضرت شیخ القرآن نے پورا گھنٹہ تقریب ایک گھنٹہ اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں تین تین گھنٹے چار چار گھنٹے پانچ پانچ گھنٹے اور یہ مسجد اور یہ برامدہ اور دنیا ہوا کرتی تھی جہاں تمہیں تو, تو وہ قرآن سناتے رہے مجھے بتاؤ قرآن کے نزول کا مقصد کیا تھا کیوں آیا ہے قرآن کیوں آیا پہلے لوگوں سے پوچھو پھر ہم اپنا مقصد بتائیں گے قرآن اس لیے آیا ہے کہ اس کو ریشمی غلاف میں لپیٹو اس میں خوشبو لگاؤ اوپر ایک اور غلاف چڑھاؤ پھر اس کو یوں کر کے پیار محبت سے اس کو سب سے الماری کا جو اوپر والا تختہ ہے نا اس کے اوپر رکھنا ہے اتنا اونچا رکھنا ہے بھائی ہاتھ بھی نہ پہنچے مطلب نہ پہ پا جائے پڑھنے یہ اس لیے آیا تھا یہ قرآن اس لیے آیا قرآن اس لیے آیا تھا مولوی جی مجدد بدھ نہیں دینی اے تیرے سے تھوڑا جہا پڑھ دو قرآن مجدد دھ دیں یہ قرآن اس واسطے آیا تھی کہ تیری مجھ دھونا خدا نے اس لیے بھیجا تھا یہ قرآن قرآن اس لیے آیا تھا کہ بندہ کہتا ہے میں نے تیرے پیسے نہیں دینے دوسرا کہتا ہے میں نے لینے ہیں تھینے ہیں پیسے اس نے کہا میں نے ایک دفعہ نہیں کہا میں نے تیرے پیسے نہیں دینے مجھ پر پیسے کوئی نہیں ہے اس نے کہا میں نے تو لینے ہیں میرے پیسے اچھا میں قرآن سے رکھ چھڑنا تو چک لے یہ قرآن اس لیے آیا تھا یہ قرآن اس لیے آیا تھا کہ تیرے یہ جھوٹ کے جو پیسے ہیں اس کے اوپر رکھے جائیں اور اس قرآن کے اوپر سے پیسے اٹھائے جائیں قرآن اس لیے آیا تھا عدالتوں میں اس کو سروں پہ رکھا جائے اس کی جھوٹھی قسمیں اٹھائی جائیں قرآن اس لیے آیا تھا کہ بابے کی روح نہ نکلتی ہو مولوی اور سد کے لایا وہ سرانے سورت یاسی پڑن تاکہ بابے کو جلدی جلدی جان چھٹ جائے بابا ڈر جائے گا یہ قرآن اس لیے آیا تھا قرآن اس لیے آیا تھا حضرت میں نے دکان بنائی ہے جی ذرا طالب علم پہ بھیجو جی بھیج ختم پڑ چڈا پہلے دیہے ختم تھے پڑھن پھر سارا سال میں پہلا دن سے قرآن پڑھ نا جی وہ ہمارے سرگودے میں ہمارے روڈ پہ ایک بینک بن بینک جب بن گیا تو وہ بینک والے آ طالب علم بھیجو بینک کچھ پڑھن قرآن ہاں. میں آیا ٹھیک ہے بھائی تاج چنگا سود دا کاروبار ہو قرآن پڑھو میں نے مکان بنائے ہیں کوٹھی طالب علم بھیجو جی میری کوٹھی قرآن پرن پنڈی والوں دکان تو بنائی نے مکان بھی بنایا تو کیا تجھ پہ احسان اللہ نے کیا تجھ پہ نعمت اللہ نے کی تجھ پہ شکر ادا کر رہے ہیں طالب علم مزہ آیا نا اللہ کے انعام کا شکریہ تم نے کیسے ادا کیا نعمت اللہ نے کیا تجھ پر شکر بھی آپ ادا کر یہ قرآن برکت کی کتاب ہے قرآن اس لیے آیا تھا قرآن اپنے نزول کا مقصد بتاتا ہے قرآن کہتا ہے یہ برکت والی کتاب ہے لیکن برکت والی کتاب بعد میں ہے صحیفہ ہدایت پہلے ہے شاہ رمضان اللہ عملافی قرآن بولو الفلا میم زال کر کتاب لا رہی بفی حدل ان حاضر قرآن یہ قرآن کتاب ہدایت ہے یہ حادی ہے رہنما امام اس سے ہدایت حاصل کرو کیسے ہدایت حاصل ہوگی ہدایت تب حاصل ہوگی جب اس قرآن کے مفہوم کو تب ہدایت حاصل اگر قرآن کے مفہوم کو نہیں سمجھو گے پھر یہ ہدایت کیسے بنی ہدایت تب بنے گی جب اس کا ترجمہ پڑھو اس کی تفصیل ہو پڑھو لیکن اس کے لیے آپ کے پاس وقت لو شوق آیا میں عربی میں خط لکھوں عربی میں اس نے خط لکھا خطراول پنڈی پہنچ گیا یہ تھا تاجر اس کو عربی نہیں آتی تھی خط عربی میں لکھا ہوا سعودی عرب سے مدینے سے پہنچ گیا کیا کرے گا نہیں جی مولوی صاحب کو جانے سے وقت کو نہیں اس میں تو وقت لگتا ہے دکان بھی کھولنی ہے دفتر بھی جانا ہے زمینوں کو پانی بھی دینا ہے یہ اس طرح کرے گا بازار سے خوبصورت کپڑا لے گا اس کپڑے میں خط کو لپیٹے گا اوپر خشبو کی شیشی ڈال دے گا پھر اس کو جناب چومے گا چوم کے الماری کے اوپر والے تختے پہ رکھے گا تو بڑا متبرہ کیا تھے پیارے کرے گا کرے گا کرے گا کہ کرمالی کرم نہیں دے گی کرمالی کہے گی میرے پتر کا خست آیا سمجھاؤ میرا بیٹا کیا کہتا ہے کیا لکھا میرے بیٹے نے جواب میں باپ کہتا ہے اور دکان کھولنی ہے بازار میں مارکیٹ میں مقابلہ ہے میرے پاس وقت کوئی نہیں ہے پھر پھر دیکھا جائے گا وہ کہتی ہے دکان جائے جہنم میں پہلے پڑھا کے لے یہ آیا جناب مولا نا کے پاس مسجد میں مولوی جی میرے پاس کا اربی خط آیا پڑھ کے سناؤ مولوی جی نے خط پڑھا مولوی صاحب کہنے لگے اے تے جدید عربی لکھی ہوئی اے تے ہے قدیم عربی پڑھے ہوئے جی گرامر کے لحاظ نال پڑھی جاتی ہے زارا با ذرے زربا یہ تو جدید عربی ہے زبانیں بدلتی ہیں نا زبانیں بدلتی ہیں لکھنؤ والے لوگ اگر امبالے کی اردو سن لین لکھنؤ والے اردو بولنے والے دلی والے اگر امبالے والوں کی اردو سن لیں کانوں کو ہاتھ لگا کے بھاگ لیں یہ اردو ہے نبی پاک سوکھے اکاس کی طرف جا رہے ہیں وادی نخلا میں فجر کی نماز پڑھائی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں چند جن وہاں سے گزرے جنوں کی ایک جماعت وہاں سے گزری انہیں جب قرآن سنا تو رک گئے اور اپنے ساتھیوں سے کیا لگے ان سے تو چ کرو, کرو چپ کرو چپ کرو چپ کرو اور قرآن سنو ایک گل جنوں نے بھی پتا ہے قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک پڑھے تو دوسرے سارے نہ پڑھن لگ جائیں جنوں کو بھی پتہ تھا اس لیے کہا ان سے تو ترآن پڑھا جا رہا ہے چپ کرو سنو جب یہ دن قرآن سن کے اپنی قوم کے پاس گئے تو قوم کو جا کے کیا کہتے ہیں ایک دفعہ قرآن سنا مطلب سمجھ گئے قرآن کے آنے کا مقصد سمجھ گئے جن جا کے اپنی قوم کو کہتے ہیں ان سمے نا قرآن انا سمی نا قرآن اجبا سمجھ گئے کہ یہ قرآن کیا دیتا ہے ہدایت دیتا ہے یہ کتابیں ہدایت ہے کہتے ہیں یہ بھی رشتے آ منا ہم اس کے ساتھ ہی مان لے آئے ہم نے اس نبی کو مانا اس کتاب کو مانا جو ہدایت کی رشد کی طرف ہدایت کرتی ہے ایک دفعہ سننے سے سمجھ گئے کہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے قرآن کا مطالبہ کیا ہے ایک دفعہ سننے سے سمجھ گئے کہتے ہیں آ منا بھی و لن نشرے کا رب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائے یہ ہے قرآن کے آنے کا مقصد تمہیں مواحد بنانا تمہیں شرک سے بچانا تو میرے بھائی اور دوستو اگر آج بھی اس ملک کی بدمنی کو امن میں بدلنا ہے اور اس ملک کی بے چینی کو چین میں بدلنا ہے تو اس کا ایک ہی نسخہ ہے کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر پلٹنا پڑے گا اللہ کے قرآن کی طرف اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں واخر دعوانا وانا اللہ رب العالم